خطبہ نمبر اکیس آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جو ایک کلمہ ہے لیکن تمام معزت و حکمت کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے بسم اللہ الرحمن تَخَفَّفُوا رحیم فَإِنَّمَا بِأَوَّلِكُمْ آخِرُكُمْ بے شک منزل مقصود تمہارے سامنے ہے اور ساتھ موت تمہارے تعاقب میں ہے اور تمہیں اپنے ساتھ لے کر چل رہی ہے اپنا بوجھ ہلکا کر لو تاکہ پہلے والوں سے ملک ہو جاؤ کہ ابھی تمہارے سابقین سے تمہارا انتظار کرایا جا رہا ہے